حدیث نمبر پیج نمبر احدکم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولا هن بالطراب أخرجه مسلم أولا هن بالطراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فل يرقه وللترمذي أخرا هن أو أولا هن بالطراب حضرت أبو هريرة رضي الله عنصر روايته الحمد العالمین رب والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد والا علی واصاب اجمائن اما بعد آج ہم ایک مشہور کتاب گلوب المرام کی آٹھویں حدیث پڑھنے جا رہے ہیں اور جیسا کہ آپ نے حدیث کا متنے حدیث سنا اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح پیش کی جائے گی ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ تمہارے برتن کی پاکی پہور پہر مانے پاکی ہوتا ہے صفائی تمہارے برتن کی پاکی صفائی جب اس میں کتا منہ ڈال دے ایسے لہو کیا صفائی ہے کہ اسے دھوئے سات مرتبہ اولابوال پہلی بار مٹی سے اس کو اچھی طرح سے رگڑے مٹی سے رگڑ کر کے خوب خوب رگڑے اس کے بعد جو ہے دھوئے سات مرتبہ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور صحیح مسلم کے اندر ایک لفظ اور ہے وہ کیا ہے کہ جب اس تمہارے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو برتن میں جو کچھ ہو اسے اڈیل دے بہا دے فل یورک ہو برتن کو برتن کے اندر جو چیز ہے اس کو پھینک دے آگے آپ پڑھیں گے یا کہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ اگر اس میں موہ ڈال دے اور کوئی چیز لے لے اس میں سے خاص کر کے کوئی جمی چیز ہو تو اس کو اتنا حصہ نکال کر کے باہر پھینک دیں گے لیکن کتا ایسا جانور ہے کہ اگر وہ کسی برتن میں سے کھا پی لے تو پھر اس برتن کی ساری چیز کو پھینک دینا چاہیے چاہے جتنی ولت ترمزی اخراہن او اولا ہن نہ سنن ترمیزی کے اندر راوی نے روایت کیا کہ پہلی بار یا آخری بار اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ راوی کا شک ہے کہ پہلی بار یا آخری بار تو جو صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی روایتیں ہیں اور سمن میں بھی بات آنے والی ہے کہ آخری مرتبہ دھونے کا پھر مٹی سے مٹی سے آخری بار رگڑنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا مٹی سے رگڑا جائے گا تو پہلی بار رگڑا جائے گا اور خوب مانجا جائے گا مٹی سے اس کے بعد پھر چھ بار اس کو دھلا جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر اصل میں کس کے مسائل چل رہے ہیں پانی کے مسائل چل رہے ہیں. تو تہارت کتاب تہارا ہے لیکن کتاب و کے اندر کس کون سا باپ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ باب المیاں پانی کا باب اور پانی بھی پانی میں بھی اگر کتا منہ ڈال دے دیگر کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اگر پانی میں بھی کتا منہ ڈال دے تو اس کی پاکی کا صفائی کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے ہاں? کہ اس کو جو پانی کے اندر ہے اس کو بہا دے گویا کہ وہ پانی یا کوئی چیز جو ہوگی وہ نجس ہو جائے گی ناپاک پاک ہو جائے گی پہلی بار پھر یہی نہیں کہ وہ چیز ناپاک ہو جائے گی بلکہ برتن کو بھی اچھی طرح سے دھویا جائے گا عام طور سے نجاست اگر تین بار صاف کی جائے تو پاک ہو جاتی ہے نجاست... وہ چیز پاک ہو جاتی ہے کپڑا یا بدن وغیرہ لیکن کتا ایسا جانور ہے کہ اس کے डालने ڈالنے کی وجہ سے چیز تو ناپاک ہوتی ہی ہے की کی بھی बड़े بڑے اچھے انداز میں اور سات بار کیا جائے گا اور مٹی سے بھی इसी جائے گا اسی طرح سے حدیث سے یہ پتا چلا کہ سات بار دھویا جائے گا اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تین بار دھونے سے کام چل جائے گا جبکہ حدیث کس بات پر دلالت کرتی ہے سات بات پر جب حدیث آ جائے تو پھر انسان کو اپنی عقل کے گھوڑے بلا وجہ نہیں دوڑانا چاہیے حدیث میں سات بار ہے ایک بار مٹی سے ہاں ان میں سے تو جب حدیث کے اندر یہ بات آ گئی تو حکمت آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر اور بعض الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر اسی طرح سے حدیث کی تقریباً کافی کتاب بہت ساری حدیث کی کتابوں کے اندر ہے صحیح حدیث ہے لہذا اس کو مان لینے ہی میں آفیت ہے بھلائی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ تین بار دھویا جائے گا وہ عام طور سے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ و تعالی عنہ کے ایک فتوی کی بنیاد پر کہتے ہیں حضرت ابوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فتوے کی بنیاد پر کہتے ہیں جو سورن دار کتنی کے اندر ہے لیکن امام دار قطنی رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ یہ, یہ جو ہے ابو رضی اللہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ فتویٰ ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ ان کے اوپر موقوف ہے اور صحیح بھی نہیں ہے تین بار والی جو روایت ہے اور وہیں سن دار اتنی کے اندر وہیں پر آگے پیچھے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سات بار دھونے کا بھی فتوا ہے جو کہ صحیح صنعت سے ان تک پہنچتا ہے تو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سات بار والا فتوا ہے جو لوگ تین بار دھونے کے بارے میں کہتے ہیں وہ سات بار والے فتوے کو کیوں نہیں لیتے تین بار دھونے میں آسانی ہے نا لیکن آسانی کو نہیں دیکھا جائے گا شریعت کی حکمت کو دیکھا جائے گا اور آپ کی اس کتاب میں تقریباً آدھے صفحے سے زیادہ کی تفصیل اس میں لکھی گئی ہے کہ دور حاضر کے کچھ ڈاکٹروں نے اطبا نے لکھا ہے کہ اکثر کتوں کی آتوں میں بہت چھوٹے چھوٹے جراثیم پائے جاتے ہیں یہ چار مل, چار ملی میٹر لمبے ہوتے ہیں جب کتا اپنا فضلہ خارج کرتا ہے یعنی کتا جب ٹائلٹ کرتا ہے تو چونکہ اس کے آنتوں میں اور میدے میں ہوتے ہیں تو اس کے فضلہ خارج کرتے وقت اور اس کی ضرورت پوری کرتے وقت وہ جراثیم جو خطرناک قسم کے ہوتے ہیں وہ اس راستے سے اس کے جسم کے دوسرے حصے میں پھیل جاتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اور یہاں تک کہ وہ جراثیم کتے کے منہ تک پہنچتے ہیں اور جب کتا کوئی چیز کھاتا پیتا ہے یا کسی چیز کے اندر منہ ڈالتا ہے تو وہ جراثیم اس کھانے کی چیز میں پہنچ جاتے ہیں یہاں تک کہ اس برتن سے بھی چپک جاتے ہیں اور اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر انسان اس برتن کو استعمال کرتا ہے تو وہ جراثیم انسان کے نہ میں اور میدے میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ میدے کی اتڑیوں کو اور نالیوں کو کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی موت ہو جاتی ہے تو آج کے اطبا نے آج کے سائنس نے یہ چیز واضح کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سات بار برتن کو خوب اچھی طرح سے دھونے اور ایک بار مٹی سے صاف کرنے کی کیا حکمت ہے اور مٹی سے مٹی سے جب رگڑ کر کے برتن کو دھویا جائے گا تو وہ جراثیم مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے کی ایک ایک چیز کے اندر حکمت ہے ابھی اور ایک حکمت آپ کو آ سامنے آئے گی تو معلوم یہ ہوا کہ اگر حدیث سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب حدیث ہمارے سامنے آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ جائے تو ہم کو اس پر عمل کرنا ہے اسی میں ہماری آفیت ہے اسی میں دنیا اور آثرت کی کامیابی ہے اور جو لوگ تین بار کہتے ہیں حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ضعیف قول کی بنیاد پر یا کسی اور سبب سے ان کو اپنے اس قول سے رجوع کر لینا چاہیے اور حدیث پر عمل کرنا چاہیے اسی طرح سے بہت سارے علماء نے احناف علما نے خاص کر کے اسی بات کو سات بار دھونے والی بات کو ترجیح دیا ہے لہذا حدیث کے فوائد میں سے یہ معلوم ہوا کہ برتن کو اگر کتا منہ ڈال دے تو سات بار دھونا چاہیے ایک بار مٹی سے دھونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ سات بار دھونے سے برتن کی اچھی طرح سے صفائی ہو جاتی ہے اور یہ کہ کتا کا جھوٹا نجس ہے ناپاک ہے پانی یا کوئی کھانے پینے کی چیز میں اگر وہ منہ ڈال دے گا تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی اور اسی طرح سے جو چیز یا جس چیز میں کتا منہ ڈالے اس کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے کیونکہ اس سے جراثیم کے منہ میں اور پیٹ میں پہنچ جانے کے کی وجہ سے انسان کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے چلیے اگلی حدیث پڑھیے حدیث کی تھوڑی سی میں الفاظ کی تشریح کر دوں مختصر بہت مختصر اح? اس میں ہے کہ قہور انائد کم ابھی آپ نے پڑھا تھا شروع میں اح? کیا پڑھا تھا وہ پہور و ماحو پہلی حدیث میں پڑھا تھا پاپر زبر ہے پہور جب تا کے زبر کے ساتھ ہو تو مطلب ہوتا ہے وہ پانی جو پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو اور پا پر پیش کے ساتھ جو جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو ہوتا ہے پاکی صفائی اسی طرح سے اینا مانے برتن ہوتا ہے ولاغ یلغ مانے ہوتا ہے منہ ڈالنا منہ ڈالنا کسی چیز کے اندر برتن کے اندر اور اس کے بعد آپ نے حسل کا لفظ تو پڑھا ہی ہے سات مرتبہ سبع مرات سبع سب سات ہوتا ہے مر ہاں ایک مرتبہ دو مرتبہ ہاں سب اسی طرح سے تراب راب مٹی ہے آپ کو معلوم ہوگا ایک لفظ اور ہے اراکہ فل کہ اس کو بہا دے آگے چلیے جی پانی دو کلے سے زیادہ بھی ہے تو جب جی اس میں دے کیا؟ سوال ہے کہ اگر پانی دو کلے سے زیادہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے اس کا حکم حدیث کی روشنی میں ہے حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر اتنا زیادہ کثیر تعداد میں پانی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ پانی نجیس نہیں ہوگا کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا کان الماق المل الخبہ اب پانی کے اندر اتنی صلاحیت ہوگی کہ اس چیز کو جو ہے وہ ختم کر دے جی جی اور اسی طرح سے ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں ممکن ہے کہ انشاءاللہ میں کچھ اور علماء کے اقوال دیکھ کر کے بتاؤں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جمی ہوئی چیز ہے جو بہت زیادہ تعداد میں ہے کنٹل دو کنٹل ہے کتے ایک جگہ زبان مارا آ, تو میں سمجھتا ہوں کہ آ, اگر اوپر کے حصے سے آ, نکال دی جائے گی وہ چیز اس میں جراثیم پھیلنے کے کم امکانات ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہوگا لیکن پھر بھی ابھی نہیں میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا حدیث نمبر نو پیج نمبر انچاس حدیث نمبر نو پیج نمبر انچاس قال من علیکم الاربع وصححو الترمید وصححو الترمید اشی اشی <تصفح> نو نمبر کی حدیث پڑھی گئی آپ لوگوں کے سامنے جس کے راوی ہیں ابو قطعہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام ہے حارث ابن ربی بڑے مشہور اور معروف صحابی ہیں یہ فارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہیں ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزوار تھے اور بڑے مشہور اور معروف راوی ہیں ان کی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہررا کے بارے میں فرمایا ہررا جس کو کہتے ہیں بلی کو بلی کا ایک لفظ اور عربی زبان میں آتا ہے طا پا جس سے انگریزی والوں نے کیٹ بنا لیا ہے یہ لفظ آتا ہے اسی طرح سے سنور وغیرہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو بلی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہئی ست بے کہ یہ بلی ناپاک نہیں ہے اصل میں اس حدیث کا حدیث کو ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک موقع سے بیان فرمایا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لیے پانی رکھا گیا وضو کرنے کے لیے بلی آئی اس پانی میں منہ ڈال کر کے پینے لگی ابو قطع نے پانی کے برتن کو اور ٹیڑھا کر دیا تاکہ بلی اچھی طرح سے پی لے تو جنہوں نے پانی رکھا تھا کبشا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کیا بلی پی رہی تھی آپ نے اس کو اور تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بلی نجس ناپاک نہیں ہے جس کا لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے لہسا کا لفظ جہاں بھی آئے اب ذرا غور کیجئے لسا لا کے معنی میں تقریبا ہوتا ہے لا معنی کیا ہوتا ہے نہیں نہیں اب یہ لفظ آئے گا لہسا سین کے ساتھ کہیں لست آ جائے گا تا لگ جائے گی کہیں لیسو آ جائے گا کہیں آ جائے گا لسنا لسنا کا بھی لفظ آئے گا کہیں الف کے ساتھ آئے گا تو یہ لام یا سین جہاں بھی آئے یہ نہیں کے معنی میں ہوگا تو بلی تھی اس لیے فرمایا کہ لیست بنجس یا بنجس یہ ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے پاس ہی آنے جانے والی اور چکر لگانے والی ہے بلی تو گھر ہی میں رہتی ہے آتی جاتی ہے کھاتی پیتی ہے بلی تو دو وجہوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ نجس نہیں ہے ایک تو اس کی طبیعت اور فطرت میں نجاست نہیں ہے اس طرح سے اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے ہی درمیان یہ بلی رہنے والی ہے یہ بلی تمہارے ہی درمیان رہنے والی ہے اگر اس کی اس کے جھوٹے کو اگر نجس قرار دیا جائے گا تو بہت سارے لوگ جو ہے ہاں پریشانی میں پڑ جائیں گے بلی کبھی دودھ میں منہ ڈال دیتی ہے کبھی کسی چیز میں منہ ڈال دیتی ہے تو وہ چیز نجس اور کا پاک نہیں سمجھی جائے گی ان من الطوافین علیکم یہ تمہارے ہی پاس چکر لگانے والوں میں سے ہے اب طوافین کا لفظ آپ سمجھتے ہوں گے جانتے ہوں گے وضاحت کوئی کر سکتا ہے طوافین کی ہاں یہ طواف سے ہے سمجھ لیجیے اور طوافین جمع ہے فین جمع ہے یعنی پلورل کے لیے استعمال ہوا ہے واحد کیا ہے اس کا طواف اور طواف اصل میں ہاں تافا یا طوفوں سے ہے طواف سے ہے توافین ان لوگوں کو کہتے ہیں خادموں کو کہتے ہیں کن کو کہا جاتا ہے خادموں کو کہتے ہیں تو خادم بھی گھر میں آنا جانا ان کا بار بار چکر لگانا ہوتا ہے گھومنا پھرنا ہوتا ہے تو بلی بھی گویا کہ انہی کے جیسے ہے منتوافین علیکم بلی بھی ہاں یہ تمہارے پاس آنے جانے والوں میں سے ہے چکر لگانے والوں میں سے ہے اخرجہ الربا اس کو چار لوگوں نے روایت کیا ہے کون صاحب بتائیں گے ارباں سے کیا مراد ہے ہاں تو اٹھائیے ہاں چلیے ہاں اخرجہ اربا سے مراد چار سونم کی کتابوں والے हा? یعنی امام ابوداؤد امام ترمیزی امام نس اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور پھر امام ام, کیا کہتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وسحو اتر امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ صحیح قرار دیا امام ترمیزی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب جب کبھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ ہر ہر حدیث کے بعد حدیث پر ہم حکم میں لگاتے ہیں حدیث پر حکم لگاتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے کہ حسن ہے کہ ضعیف ہے کیا ہے یہ حدیث اس پر حکم لگاتے ہیں. ہر ہر حدیث کے ساتھ وہ حکم لگاتے ہیں لیکن امام ترمیز رحمتہ اللہ علیہ کی تصحیح یا جہاں صحیح کہتے ہیں وہ ان کے صحیح کہنے کے بعد بھی ہاں ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو اس حدیث کو دیکھا جائے کہ اور علماء نے اس حدیث کو کیا کہا ہے یہ حدیث تو صحیح ہے لیکن ایک آپ کو بنیادی بات بتا رہا ہوں یا کیا کہتے ہیں معلوماتی بات بتا رہا ہوں کہ امام ترمزی رحمتہ اللہ حدیثوں کو صحیح کہنے میں یا حسن کہنے میں تھوڑے سے متساحل ہیں متسا کا سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی مطلب یہ کہ چلو ہلکی پھلکی کمزوری ہے تو کہہ دیا کہ ہاں صحیح ہے اسی لیے بعض ان حدیثوں کو جس کو امام ترمیز رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے بعض علماء نے تحقیق کیا اور تحقیق کی روشنی میں بتایا کہ ہاں یہ ضعیف ہے تو امام ترمیز رحمت اللہ علیہ کی معلومات جہاں تک تھی اور روعات کے سلسلے میں جو ان کی معلومات تھی ان اپنی معلومات کے حساب سے انہوں نے کہا اسی وجہ سے جو سنم کی چار کتابیں ہیں ان کی حدیثوں کو آگ بند کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں یہ صحیح حدیث ہے حدیث تو ہے کیونکہ ان میں جو ہے کچھ ایسی حدیثیں بھی ہیں جن جو کیا کہتے ہیں ضعیف بھی ہیں بعض اکاد دو, دو چار موضوع بھی ہیں تو یہ بات ہمیشہ خیال رکھیں کہ اگر امام تلوز رحمتہ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے تو تھوڑا سا اور علماء کی باتوں کو بھی سامنے رکھیں کہ تحقیق کریں کہ ہاں واقعی یہ حدیث صحیح ہے یا کچھ حسن درجے تک ہے یا کیا ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ لی آپ لوگوں نے دیکھیے اب یہاں پر حدیث کے فوائد میں سے کیا سمجھا آپ لوگوں نے کہ اگر بلی کسی برتن میں موجود پانی یا کسی دودھ وغیرہ کو پی لے تو وہ پانی یا وہ دودھ وغیرہ ناپاک نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا کیونکہ وہ کا نے پھر اس پانی سے کیا کیا وضو بھی کیا کھانے پینے والی کھانے والی چیز ہو تو اس کو کھا سکتا ہے پی سکتا ہے تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب پانی نہیں ناپاک ہوگا نجیس ہوگا تو برتن بھی ناپاک نہیں ہوگا اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے اور شریعت کی اس میں حکمت ہے آسانی ہے اس سلسلے میں اور کچھ پوچھنا ہر حدیث پر آپ تھوڑا سا اگر پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں جی ہاں ایک ایک وضاحت کی ہے یہ تو فطری بات ہے کہ بلی کے میں اگر نجاست نہ لگی ہو تو بسا اوقات بلی گند, گندی چیز کھا لیتی ہے تو اگر آدمی نے دیکھا کہ اس کے منہ میں کچھ نجیس وغیرہ چیز, ناپاکی چیز ناپاک چیز یا نجاست لگی ہے اور ایسی صورت میں اگر بلی نے اس, اس منہ ڈالا ہے تو پھر وہ پانی یا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی مثال کے طور پر اس نے بلی نے کوئی چوہا ہوا کھا لیا ابھی چوہا کھایا ہے کہ یا کسی چیز کو شکار کیا اس کے منہ پہ خون وغیرہ لگا ہے اور پھر بلی نے اس میں پانی میں منہ ڈال دیا دودھ میں منہ ڈال دیا تو پھر وہ چیز اس, چیز اس کی وجہ سے ناپاک ہوگی بلی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے بلی کے منہ پر لگی ہوئی نجاست کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو گیا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی چلیے اس میں جو ابو قطع ہیں ان کے سلسلے میں آپ سن چکے ہیں پڑھ چکے ہیں چلیے اگلی حدیث دسویں حدیث فلم عليه اللہ عليه دیکھیے یہ حدیث نمبر دس ہے اور پانی ہی کے تعلق سے ہے اور نجاست ہی کے تعلق سے یہ بات یہاں پر یہ حدیث امام ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے یہ حدیث خادم رسول بہت مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول کے نام سے جانے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدین میں تشریف لے آئے تو ان کی والدہ ام سلیم نے رضی اللہ عنہ نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تقریباً دس بارہ سال اس وقت ان کی عمر رہی ہوگی چھوٹے سے تھے اور دس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک خدمت کی انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ساری حدیثیں مربی ہیں ایک قول انسرض اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے بہت مشہور ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دس سال تک کی خدمت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین دس سالوں تک میں نے ان کی خدمت کی فو اللہ باقال علی اللہ کی قسم مجھ سے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا کسی بات پر ناراض ہو کر کے اف کہا کتنے اچھے اخلاق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ ہم سب کو خاص کر والدین کو یہ اخلاق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کتنا ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے مارتے پیٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے نیک ہو جائیں گے تو بچے بھی ہمارے نیک رہیں گے اللہ تو اور فرماتے ہیں کہ اور کسی کام کو جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا اور میں نے نہ کیا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں کیا اور جس کام کے سے روکا ہو اور میں نے کر لیا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ لما فالتا کل کہ کیوں ایسا کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو ان کی کنیت ابو حمزہ تھی اور بڑی لمبی عمر انہوں نے پائی غالباً کیا کہتے ہیں اکیانوے بانوے یا ترانوے یا ننانوے یا ایک سو تین میں ان کی وفات ہوئی تو تقریباً تقریباً یہ ایک سو تین سال یا کتنے سالوں کے یہ ہو کر کے فوت ہوئے یہ روایت کرتے ہیں کہ جا حرابی جا یع او مان نے پہلے بتایا تھا معنی کیا ہوتا ہے آنا آئے ایک دیہاتی آدمی آرابی کس کو کہتے ہیں آراب اس کی جمع ہے بدوس یعنی دیہاتی بدوی صحابی آئے فبالا بالا یبولو بول کیا معنی ہوگا پیشاب کر دیا مسجد کے ایک کونے میں ایک حصے میں وہ پیشاب کرنا شروع کیا انہوں نے فرناس مسجد میں موجود لوگوں نے چاٹنا شروع کر دیا فلاحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا زجرا ہاں آپ بولتے ہیں نا زجر و توبیخ اردو میں بولتے ہیں ہاں ڈانٹ پھٹکار کو زجرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اناس مانے سمجھتے ہی آپ سب لوگ غلام رب الناس فن ہا ہوں نہ ہی سے ہے پہلے بتایا تھا نہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا منع کیا تھا ٹھہرو رک جاؤ ان کو نہ ڈانٹو فلنگا قداب ہوں, ہوں یہاں تک کہ جب وہ پیشاب کر چکے قداقی مانے پورا کرنا یعنی اپنی ضرورت پوری کر چکے پیشاب کر لیا ہے کسی کا اخلاق کسی امام صاحب کا کسی معذین صاحب کا کسی کا ہے کہ اگر کوئی بڑا نہ صحیح بچہ ہی صحیح کہیں مسجد میں اگر پیشاب کر دے تو دیکھیے امام صاحب اور سب لوگ کتنے گرم हाँ, हाँ, جلدی سے بچہ پیشاب بے کر پائے نہ کر پائے ہاں ڈانٹ پٹکار شروع کر دیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور کہا چھوڑ دو پیشاب کر لے اور جو پیشاب کر چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلا کر کے ڈانٹا پھٹکارا کچھ کیا نہیں بلایا اور کہا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے عبادت کے لیے ہے انس... یہ سب ساری چیزیں یہاں پر نہیں کی جاتی پاک رکھا جاتا ہے مسجد کو ہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا صحابہ کو فہمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے رنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس بات کا پانی کے ایک ڈول لانے کا ڈول یعنی ایک بالٹی پانی لانے کا حکم دیا دلوب مانے کیا ہوتا ہے ڈول ہاں ہوتا ہے پانی کا برتن ہوتا ہے ایک ڈول پانی کا لانے کے لیے حکم دیا پھر فوہری کالئی فوہری کالئی دو جاتا آتا ابھی آپ نے اس سے پہلے کیا پڑھا تھا فل یوری اراکا یریقو اور احراکہ یو دونوں آتا ہے احراق بھی آتا ہے اور اراق بھی آتا ہے ہا کے ساتھ بھی آتا ہے بغیر ہا کے بھی آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا بہانہ اڈیل دینا پھر اس پانی کو اسی پیشاب پر بہا دیا گیا گویا کہ اتنا پانی تھا کہ اس پیشاب پر ڈال دیا گیا تو گویا کہ وہ جگہ پاک ہو گئی ابھی تشریح میں بتاتے ہیں یہ حدیث متفق علیہ متفق علیہ حدیث اس سے کیا معلوم ہوا اس حدیث سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوا اور یہ کہ یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ آدمی کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے اس پر اتفاق ہے سب کا اور اگر پیشاب زمین پر ہو اور اس پر پانی ڈال دیا جائے تو جگہ کیا ہوگی پاک ہو جائے گی مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں باہر کسی نے وہاں فین میں پیشاب کر دیا تو کیا کہتے ہیں اس پر پانی ڈال دیا جائے اور اگر کیا کہتے ہیں سخت زمین ہے تو اس کو تھوڑا سا جھاڑو سے یا وائپر وغیرہ سے بہا دیا جائے صاف ہو جائے ہاں؟ اس سے زیادہ نہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ پانی کا کوئی قطرہ وہاں پر ہاں رہ گیا ہو ہاں اس طرح سے جو ہے نہیں پانی بہا دیا گیا ڈال دیا گیا نہ اس, اس طرح سے دور ہو جائے گی یہی اس کی صفائی کا طریقہ ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے اس نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے ہاں کیا دعا دیا تھا ہاں؟ کہ اللہ مجھے لفظ مجھے نہیں یاد آ رہا ہے شاید مغفرت کی ہاں رحم کی دعا کی تھی رحمت کی تھی کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد پر رحم فرما صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی پر رحم نہ فرما تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حجر تب کہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے تم نے تو اس کو تنگ کر دیا سب کو دعا دینا چاہیے تو وہ غصہ تھا ناراض ہو گئے تھے وہ کہ سب لوگوں نے ڈاٹا ہے مجھ کو تو دیکھیے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پتہ چلا اس کو پانی کے ابو میں اس لیے ذکر کیا کہ اس طرح سے اگر کوئی نجاست ہو تو اس کی, اس کی صفائی پاکی اس طرح سے اس انداز سے ہو جائے گی چلی. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف يا حديث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے گیارہ نمبر کی حدیث ہے پیج نمبر پچاس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ علو کا تعارف پیچھے گزر چکا ہے عبداللہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کے صاحبزادے ہیں ابتباع سنت میں بہت مشہور ہیں یہ ابتباع سنت میں بہت مشہور ہیں یہ یا بہت مشہور تھے یہ ہاں ذرا بھی اگر کسی موقع سے دیکھتے تھے کہ کوئی شخص سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اسے ٹوک دیتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا ویسا کرنے کی کوشش کرتے تھے ایک مشہور واقعات بار بار سنتے ہوں گے بیان بھی کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ جب انہوں نے مقام جخفا پر ہاں حج تمکتوں کا احرام باندھا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ کے والد صاحب تو حج تمستو سے روکتے تھے آپ حج تمتو کا احرام باندھ رہے ہیں آپ کے والد عمر رضی اللہ عنہ روکتے تھے اور آپ حج تمتو کا احرام باندھ رہے ہیں ہاں تو کیا فرمایا انہوں نے کیا جواب دیا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ ام امر ابھی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی اتنا سخت جواب دیا کیا کہا انہوں نے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام امر ابی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی جائے گی اور عمل کیا جائے گا یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی تو یہی ایک مسلمان کا ایک اہل سنت والجماعت کے فرد کا جواب ہر اس مسئلے میں ہونا چاہیے جو مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آئے شخصیت کوئی بھی ہو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی علو سے بڑھ کر کے ہاں کوئی شخصیت ہو سکتی ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی الحو کے بعد ہاں کسی کی ہو سکتی ہے لیکن جواب کیا ملا کہ اگر میرے باپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی بات کہہ رہے ہو تو میرے باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی آج ہم اپنے گریبان میں ذرا سا منہ ڈال کر, کر کے دیکھیں کہ ہمارے کتنے کتنے علما عالم امام اور ہاں بہت سارے مولوی لوگ کوئی فتوا دے دیتے ہیں بات کہہ دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ان کا یہ قول ان کی یہ بات ان کا یہ فتویٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے حدیث کے سنت کے خلاف ہے پھر بھی ہم بڑی دلیری کے ساتھ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے امام کی اپنے کسی عالم کی بات مان لیتے ہیں سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احلت لنا میں تتال اخلا کس سے ہے احل, احل سے ہے اور اس کا مطلب کیا مطلب ہے حلال سے یہ لفظ بنا ہے ممارف ممارف کس سے بنا ہے احلہ یو احلال معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حلال کرنا کسی چیز کو حلال کرنا تو اوک ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں یا حلال کیے گئے ہیں میں دو مردے دو مردے مہتا مانے کیا ہوتا ہے مردہ چیز مری ہوئی چیز دو کے لیے کیا ہے میں ستان میں نے بتایا تھا کسی بھی اسم کے ساتھ الف اور نون بڑھا دیں گے تو دو کے لیے استعمال ہوگا جس کو تفنیا کہا جاتا ہے عربی میں نصر اللہ صاحب کہاں ہفتے میں ایک اسی دن مشغول ہے اچھا چلیے خلت لنا میں ہمارے لیے دو مری ہوئی چیزیں یا مرے ہوئے جانور حلال کیے گئے ہیں لنا ہمارے لیے لی میرے لیے لکا تمہارے لیے لہوم ان کے لیے ہاں؟ یہ سمجھیے اس کو ذرا سا وہ اور دو خون حلال کیے گئے ہیں دم ایک کے لیے دمان دو کے لیے دم مانے بلڈ خون اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کثرت سے اور ایک دم مانے کیا ہوتا ہے سانس بھی ہوتا ہے ہاں؟ چلیے فام تتام <الْمَيْتَتَان> دو مردا جانور جو ہے وہ کیا ہے الجراد ولروت جراد مانے ٹڈی اس کو انگلیش میں آپ بتائیے شکیل بھائی ٹڈی کی انگلیش میں کیا کہتے ہیں مراسو ہاں؟ مراسو ہاں؟ مراسو ہاں؟ اچھا جی ہرے کا جو ہوتا ہے جیس ہاپر گراس ہاپر اب میں انگلش والی کتاب بھی پڑھ کے آؤں گا ان شاء اللہ چلیے چلیے تو ٹڈی ایک جانور ہوتا ہے جسے جو مر بھی جائے اگر اس کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کھا سکتے ہیں ون اسی طرح سے مچھلی ہو مچھلی کے لیے بہت سارے الفاظ قرآن میں آئے ہیں جی مچھلی کے کا مشہور نام کیا ہے سمک سمک اب تھوڑا سا فرق ہے اس میں بڑی چھوٹی کا کچھ فرق ہوگا اس میں تو الخوت مانے ہوتا ہے مچھلی ہوں اور عموماً الخوت بڑی مچھلی کو کہا جاتا ہے صاحب الخوت کون سے نبی ہیں یون اسلیہ السلام <بِالْحُوت> سور قلم کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مچھلی والے کی طرح سے نہ ہو جائیے ہاں جلد بازی میں کیجئے ہاں صبر سے کام لیجئے ولا تھکن کسا بل ان کی طرح سے نہ ہو جائیے تو ہوت مچھلی کو کہتے خصوصاً بڑی مچھلی کو سم عام مشلی کو اس میں سب شامل ہو تو دو یہ مردہ جانور ہمارے لیے حلال اگر مچھلی مر جائے خود سے یا پانی سے باہر نکالی جائے مر جائے تو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے حلال ہے چاہے جس طرح سے مر جائے شرط یہ ہے کہ وہ سڑی گلی نہ ہو تو ہمارے لیے اس کا کھانا جائز ہے چاہے مچھلی کو کیا کہتے ہیں سمندر کی لہروں نے دریا کی لہروں نے چٹال سے ٹکرا دیا اور خود کہتے اس طرح سے مر جائے یا طبعی موت مر جائے ہاں یا کیا کہتے شکار کر کے آدمی لائے جیسے تو بچلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ حلال ہے ہمارے لیے اسی طرح سے ٹڈی بھی حلال ہے تو محتا ہے مر جاتی ہیں چیزیں باہر زندہ نہیں رہتی تو ہمارے لیے حلال ہے وہ دمان اور دو خون دم سے دمان ہے دو خون ہے الکبی دو و کس کو کہتے ہیں اور ابحال تل جانور کے جسم میں ایک حصہ ہوتا ہے جو کا ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں خون ہی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں خون کا لوتھڑا ہی کیا کہتے ہیں کلجی لگتی ہے تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں حدیث کے سلسلے میں صاحب کتاب ابن حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو مصرد احمد میں امام احمد رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور ابن ماجہ نے اور کہتے ہیں وہ فی اس حدیث کے اندر ہاں ہے کمزوری ہے لیکن یہ حدیث ایک سند سے نہیں آئی اس حدیث کی بہت ساری سندیں اور اس حدیث کی تحقیق شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاں اپنی مشہور کتاب سلسلت الحادی کی صحیحہ کے اندر کیا ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو گیارہ تھرڈ ولیوم اور سفا نمبر ون ہنڈریڈ الیون پہ ہے جہاں پر انہوں نے کہا اس کی تحقیق کی اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر ہے 1118 ایک ہزار ایک سو اٹھارہ تو یہ حدیث صحیح ہے آ? اور بہت ساری حدیثیں اس کی تائید کرتی ہیں اور وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے سلسلے میں تو فرمایا ہی ہے آ? کون حدیث گزری ہے ابھی ندر الدین صاحب بتائیے سمندر کا مہتا کیا ہے حلال ہے سمراد کیا ہے مچھلی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن مچھلی خاص کر کے ہے جس پہ کسی کا جس کے سلسلے میں اختلاف نہیں ہے تو یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے تو معلوم یہ ہوا اس سے فوائد تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ مچھلی ٹڈی وغیرہ ہاں؟ یہ اگر مر بھی جائیں تو حلال ہے ساتھ ہی ساتھ پانی کا باب ہے یہ اگر یہ مرے مری ہوئی مچھلی اور مری ہوئی ٹڈی اگر پانی میں پڑ جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا نہیں یہ اصل بتانا چاہتے ہیں پانی کم ہو یا زیادہ پانی سے نجس نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک بات اور تشریح میں بتائی ہے کہ وہ یہ حدیث سمدن موقوف اس کا موقوف ہونا صحیح ہے مگر حکمن مرفوع ہے یعنی ابھی بتایا گیا کہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث صحیح ہے اس لیے کہ کسی حدیث کے کسی چیز کے بارے میں کوئی صحابی ہاں کوئی صحابی یہ نہیں کہے گا یا اپنی طرف سے اگر موقوف بھی سمجھا جائے موقوف حدیث کی میں نے بتایا تھا تعریف آپ کو کہ نہیں بتایا تھا ہا? کوئی صحابی کسی بات کو کہے تو اگر صحابی کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کا تعلق جس کے یا جس کے بارے میں یہ آدمی نہیں کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بات کہی ہے یعنی اے اپنی طرف سے کہی جانے والی بات نہ ہو اس کا تعلق حلال حرام سے ہو یا جنت جہنم سے ہو یا ثواب آزاد سے ہو تو صحابی اس طرح کی بات اپنی طرف سے نہیں کہے گا تو یہاں پر حلال ہونے والی بات حلال حرام کی بات ہے تو صحابی کوئی اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ سکتا اسی طرح سے ہاں ٹڈی کے سلسلے میں بھی یہ حدیث ہمارے لیے مشرق کے سلسلے میں ٹڈی کے سلسلے میں اس دلیل ہے کہ یہ پاک ہے اور ان کو کھا سکتے ہیں یہ کیا نجیس بھی نہیں ہوگی اور حرام بھی نہیں ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا دیہات میں کبھی رہے ہیں خاص کر کے بارش یا کھیتوں میں ایک ہرے رنگ کا ایک کیڑا ہوتا ہے جو ایک جگہ بیٹھتا اور اچھل کے جاتا ہے دوسری جگہ ہاں کہیں کہ اس کو سگا کہتے ہیں یعنی وہ ایک جگہ نہیں بیٹھتا ہے بڑا بڑا ہرے رنگ کا ہوتا ہے اور آپ حرم میں اگر کبھی گئے ہوں گے رات میں اگر موقع ہوا ہوگا رات میں اگر حرم میں تو حرم میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جو ہے ہر کلر کے پتنگے اڑتے رہتے ہیں جی جی جی جی جی اور گھاس وغیرہ پھر گلاس ہوپر بول رہے ہیں یہ انگلش میں دیکھ لیجئے گا اور آپ تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ہاں اس کو الجراد لکھیے عربی میں یا انگلش میں لکھ دیجئے تو اس کی شکل آپ کے سامنے آ جائے گی جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں کبھی کبھار جب پچھلے زمانوں میں ہم لوگ اپنے پرانے لوگوں سے سنا کرتے تھے کہ ٹڈی آتی تھی تو اگر اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی تھی کہ اگر کسی پیڑ پر یا کسی فصل پر کسی کھیت پر بیٹھ جاتی تھی تو پورا کھیت ہی صاف کر دیتی تھی ہاں ہاں جی جی جی جی وہی اسی کو کہتے سمندر میں کبھی کیمیکل فیل کر جاتی ہے تو کہ دیکھیے کیمیکل ڈال کر کے یا اسی طرح سے کیمیکل آ جانے سے اگر مچھلی مر جاتی ہے اور, اور اس کے سلسلے میں یہ پتا ہے آدمی کو کہ اس کے کھانے سے نقصان نہیں ہوگا تو مچھلی وہ مچھلی کھا سکتے ہیں لیکن اگر Uh, ڈاکٹر اور سائنسدان لوگ کہہ دیں کہ ہاں نہیں بھائی یہ کیمیکل ایسا جو زہریلا کیمیکل ہے تو ایسی چیز کو نہیں کھانا چاہیے ایسی مچھلی کو نہیں کھانا چاہیے ہاں ہاں کرنٹ دیتے ہیں ہاں ہاں ہاں وہ اس سے مر جاتی ہے تو ایک طریقہ مارنے کا اور شکار کرنے کا ہے کرنٹ کی وجہ سے اس میں کوئی زہر یا کوئی ایسی چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں پیدا ہوتی ہوگی ہاں لیکن بہرحال اس طرح نہیں نہیں حرام اس طرح سے ایک چیز ہے کرنا اور ایک طریقہ ہے یہ لیکن چونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ بھی یہ حلال ہے کسی جانور کو اگر کرن دے کر کے ماریں گے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا کیونکہ جانور کے لیے کیا ہے ذبح کرنا ہے لیکن مچھلی کے بارے میں کہ مری ہوئی وہ جائز ہے تو ایسا کھا سکتے اس کو کوئی جی جی چلیے اب دو حدیثیں اس بات کی رہ گئی ہیں ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بعد میں پڑھیں گے حدیث کے تعلق سے تھوڑی سی تشریح میں آپ لوگوں کو بتا دیں جی پیج نمبر چوبیس پچیس پچیس نمبر پیج پر نسبت کے اعتبار سے حدیث کی اس میں نسبت کے اعتبار سے دیکھیے ادھر اس طرف حدیث کی تقسیم کیا ہے انہوں نے حدیث قدسی مرفو موقوف مکتو تو حدیث قدسی آپ لوگ بار بار سنتے ہوں گے یہاں درس میں بھی سنتے ہوں گے تقریر میں بھی سنتے ہوں گے تو حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کریں حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کریں چاہے وہ یروی کا لفظ ہو یا قالا کا لفظ ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی کہ اللہ تعالی نے فرمایا یا یروی ہے الحمد الحمدللہ یا حدیث تو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کریں اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے حدیث قدسی میں اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہوتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہوتا ہے اور حدیث قدسی اللہ کا کلام نہیں ہوتی ہے بلکہ کلام کس کا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا ہے معنی کس کا ہوتا ہے اللہ تعالی کا ہوتا ہے حدیث قدسی میں اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ جس طرح سے قرآن کے پڑھنے میں ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں حدیث قدسی کے پڑھنے پر ایک حرف پر دس نیکیاں نہیں ملے گی حدیث قدسی اللہ حدیث قرآن اللہ کی صفت ہے اور حدیث قدسی اللہ کی صفت نہیں ہے اور اسی طرح سے قرآن پڑھنے میں عبادت مقصود ہوتی ہے ہاں جو قرآن پڑھنے میں جو ثواب ملتا ہے وہ حدیث قدسی میں نہیں ہے حدیث قدسی میں اور دوسری حدیثوں میں فرق کیا ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور عام حدیثوں میں یہ بات نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ کے رسول صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا آپ کی تقریر نقل کرتا ہے سمجھ گئے فرق اب حدیث قدسی تو یہ تو ایک قسم ہو گئی نسبت کے اعتبار سے اب حدیث قدسی کے بارے میں آگے بات آئے گی کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے ضعیب بھی ہو سکتی ہے کوئی گڑی روایت بھی ہو سکتی سمجھ گئے لفظ کہہ دینے سے کہ حدیث قدسی ہے یہ وہ حدیث صحیح نہیں ہو جائے گی کیونکہ نسبت کے اعتبار سے ہے اس کی نسبت ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر مرفو حدیث کس کو کہتے ہیں ہم؟ مرف حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فیل یا تقریر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاح کام کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کی اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے مرفو حدیث کہا جاتا ہے مرفو لفظ کس سے ہے رفا سے رافع مانے ہوتا اٹھانے والا اور مرفو جس جس چیز کو اٹھائی جائے یعنی اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی ہے اسی وجہ سے اس کو مرفو کہا جاتا ہے موقف حدیث ابھی جو آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں وہ مرفو حدیث تھی تھی موقف حدیث تھی سب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیا ہے صحابی نے کہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کہا یا ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے موقف حدیث وہ حدیث ہے جس میں کسی طول فعل یا کسی بیان یا تقریر کو صحابی کی طرف منسوب کیا جائے ہاں صحابی کی طرف منسوخ کیا جائے جیسے ابھی میں نے ایک روایت نقل کی دار کتنی کی کہ کالا ابو اللہ تعالیٰ عنہ داولہ لگا فی اندم کہ جب کتا منہ میں برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو تین بار دھویا جائے انہوں نے حضرت ابو ہور رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ کالا کالا رسول اللہ فرمایا ہے نہیں فرمایا تو جب نہیں فرمایا کوئی صحابی اس طرح کی کوئی بات نقل کرے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب نہ کرے آ? تو پھر کیا کہا جائے گا وہ حدیث موقوف ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ صحابی اپنے اپنی بات میں اپنی اپنے اپنی روایت میں یہ نہ کہے ہاں کہ سنت و قضا. یہ نہ کہ سنت کے نام نہ لے یا یہ نہ کہہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے کیونکہ جب یہ بیان کرے گا صحابی تو اب وہ بات موقف نہیں رہ جائے گی بلکہ وہ حوالہ دے رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا سنت کا حوالہ دے رہا ہے کہ مین السنت کذا یا مین الفطرت کزا کہ سنت یہ ہے فطرت یہ ہے سمجھ رہے کہ نہیں آپ لوگ جی ہاں اگر صاحبی نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے تو مرفو حدیث ہوگی یا صحابی نے یہ کہا کہ سنت یہ ہے تو یہ بھی مرفو حدیث کے حکم میں کیونکہ سنت کا لفظ استعمال یا یہ کہے صحابی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو ایسا حکم دیا جاتا تھا یا اس چیز سے روکا جاتا تھا تو یہ مرفو حدیث کے حکم میں آ جائے گی یہ بات اس <تصفح> کے بعد ہے مقتور یہ قطا یکت سے ہے مقتو کٹی ہوئی بات اس حتیش کو کہتے ہیں جس کی نسبت کسی تابعی یا تبا تابعی کی طرف کی جائے صحابی کی طرف نہیں بلکہ تابعی کی طرف تابعی کس کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو ان سے ملاقات کی ہو تو تابعی کی کی طرف جس بات کو منسوخ کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں موقوف کہتے ہیں جیسے تابعی میں کسی تابعی کا نام معلوم ہے آپ کو حسن نصرے نصرے سعید ابن المسیب ابن سیرین یہ سب لوگ جو ہے اکرما مجاہد اور اسی طرح سے نافے مولا ابن عمر یہ لوگ جو ہے تابعی کہلاتے ہیں تابئی پر کوئی بات تابئی کی طرف کوئی بات منسوخ کی جائے کہ محمد ابن سیرین ایسا کہتے تھے تو یعنی دین کی کوئی بات دن کی کوئی بات کہ مکتو کہا جائے گا یعنی اس کی شرح کٹی ہوئی ہے نبی وسلم تک یا آگے تک اس کی شرح نہیں پہنچ رہی ٹھیک ہے نا یہاں تک اس بات کو رکھتے ہیں اور آج کا درس سے ختم ہوا انشاءاللہ شاء و تعالی اگر <تصفح> ذہن میں کسی طرح کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں یہ جو آج پڑھایا گیا ہے پوچھ لیا جی ان کا سوال ہے کہ کہیں کہیں ہاں رضی اللہ عنہ کے بجائے انہما کہا جاتا ہے انہما کہاں کہا جاتا ہے ہاں نہیں دو صحابہ کے لیے انہما دو کے لیے تسنیا کے لیے انہما کہا جاتا ہے سوال ان کا ہے کہ حدیث ابھی آپ نے پڑھی تھی کہ ان ابن عمر رضی اللہ انما تو انہما یہاں ابن عمر ہے تو دو کا نام کہاں سے آ گیا ابن ہاں دیکھیے نظیر نظر الدین صاحب نے بتایا کہ ایک ابن ہے اور ایک عمر ہے ہاں نہیں نہیں روایت نہیں کہ رضی اللہ عنہما کہا جا رہا ہے تو ان کے لیے دعا دی جا رہی اور اگر کسی صحابیہ کا نام آئے تو وہاں پر کیا کہا جاتا ہے الہا کہا جاتا ہے ہاں تو انشاءاللہ اللہ انہا اور انہوں کا فرق ہے تھوڑا تھوڑا سمجھیے پھر کچھ ابھی آپ لوگ سمجھتے رہیے تو پھر میں جب لکھ کر کے دوں گا تو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا انہوں کسی بھی لفظ کے ساتھ مین کے ساتھ ان کے ساتھ لگائیے انہو انہما انہ کا انکما انکم انکے انکما ہ انکا انکو ہاں انی یہ گردان ہے جسے آپ بعد میں سمجھیں گے ٹھیک ہے نا سلم تعالیٰ محمد جی